صلى صرا سيد الانبياء وعلى اله واصحابه الذين وعدهم بالحسن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 آمنتو بالله صدق الله مولا وصدق رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ملاد النبی صلی اللہ, علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارک سالہ شراکا سبکہ بابا با فرید پاک سب کا مانتا فرمافیت مقد آپ فرما پرداپوش ربے سارے چیتیاں پرداپوش فرما دوستان گرامی علم دی زبان سمجھنے والے اس سلوان دا مطلب سمجھ ایک ہے سادی زبان وہ مطلب سادی زبان, دا مطلب, سادی زبان دا مطلب بنے گا اللہ وال نسبت آی دی تعظیم اللہ دے نیڑے کر رہی اشکی رنگ چر آکی تو مطلب ہے اللہ سجنا اور آشکا کتیاں دی خدمت بھی اللہ کرنا یہ عشق ہی انداز یعنی اگر عشق دی زبان اس سلمان نو تعبیر تو انج بنے گا کہ اللہ پاک سجنا اور آشکان دے دردے کتیاں دی خدمت بھی اللہ تعالی دے لیڑے کر دیں دے سادی زبان دے اللہ والبت والی چیزاں دی عزت تعظیم کرنا وہ بھی ثواب دا باعث ہے علمی رنگ چھا تو بھائی تازی میں تبرکات تقر خداوندی کا ذریعہ ہے انوان ذکر کرنے یہ حکمت آ بھی ہر ذہن سمجھ جائے تقرب کا مان اللہ دا قرب ڈھونڈنا قرب حاصل کرنا ثواب حاصل کرنا تازیم کا مانا تھی سمجھتے ہو تبرکات جڑے نے ایک, ایک دبرک دانا تھی عام سمجھ دو جی کسی بزرگ حضور تبرک کر دیا جا تھوڑا جا چیز پا کے حلال ہے لیکن حضور جناب یہ منہ شریف لا دو ہاتھ شریف لا دو یہ برکت والی بن جائے یہ مطلب آ کہ تبرکات وہ چیزاں ہو گئی ہیں جہاں اللہ والبت ہو جائے وہ نسبت دی وجہ بابرکت بن جاتی ہے آواز صحیح رکھ ایک بات زیادہ نہ ہو توجہ ہے نا ہر دعوی گنوان جاوا ہے ابے سب وہ دلائل ہوگ دستے شیر اشار جو کچھ ہے ہر دعوی آ سا یہ سا مذہب جہا ہے ہلست و جماعت کا وہ بالکل ظاہر ہو رہا ہے اسے سمجھ سابت کرنا اپنے مذہب دے ایک مسئلے ثابت کرنا اپنے مذہب دے ایک مسئلے, کرنا. سبحان سبحان دے ایک مسئلے کرنا. سبحان اللہ. وہ ایک مسئلہ کی ہے کہ جی تازی تبرکات تکرب کا ذریعہ ہے ایک دعوی ہے اسی ادو ثابت کریں گے اس دے خلاف ذہن جڑا ہوگا رد خود بخود جدوں حق ثابت ہو جاتل تازی میں تبروکار کور بے, شا. بے, شا. بے, شا. اللہ. اللہ. بے خدا بندی کا ذریعہ یعنی اللہ تعالی تو اچھی جزا لین کا ذریعہ میں دو طرح دی بولی بولاں گا تین طرح کی بلک جی میں موزوں تین طرح تعبیر کیتا ہے رسال نعرہ شالاری اللہ محمد چار یار ہاچی فریج آگے گی سبحان اللہ پرانے مجید فرقان حمید نے شعائر اللہ دی تعظیم اپنے قرب ذریعہ قرار دیتا ہے اور تبرکات شعائر کی جزی ہیں منت منطقی انداز تبرکات اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید جیڑی آیا تلاوت کی, کی نہ من تقول فلوب جو شخص تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی شعائر اللہ دیا نشانیاں دی جڑا بندہ تعظیم کرے وہ دل کا پرہزگار ہے یہ تعظیم پاک دل تو اٹھتی ہے ہوں شاعر اللہ دیا نشانیاں دی تبرکات جڑے نے بزرگوں نے یہ ہیں شعائر دی جی یہ ہے علمی زبان سادی زبان اللہ دیا نشانیاں ایک نشانی نشانیت بروکار یہ سادی زبان ہوگی عشقی روکیت آ جائیے پھر ان تعبیر کر لو کہ اللہ پاک سونے پہچان اور علم دا ذریعہ جڑیا چیزاں نے دیا انہوں بڑے سب تو خود نبی ولی نے اللہ دے نبی ولی جڑے نے کہ خود اللہ دیاں سب تو وڈیا نشانیاں یہاں دے نال دی کوئی نشانی دے ان دے تبرکات نے انسبت والی چیزاں جڑیا اللہ تعالی دے نشانیاں دے نشانیاں ہوں بھاوے ان نسبت آ درد آ کتا بھی ہوف والے کتے وانگو او دی عزت کرنی او دی اونو عزت دی نگاہ ویکھنا یہ بھی دل دی پرہیزگاری دل کے ذوق اور عشق دی نشانی نعرہ تکبیر نعرہ ناری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سمجھ آئی کہ نہیں اور جس وقت تازی میں شاعر وہ اللہ دے قرب دل دی پاکیزگی دی دلیل تو اللہ دی تبرکات جڑے ہیں برکت نسبت والی چیزاں جڑیاں ہیں وہ بھی اللہ دے تقرب قرب دا ذریعہ نے کیوں اس واسطے کہ آیت مبارکہ یہ شامل, شامل تو ہن جو کچھ آیا شامل ہونا وہ حق ہونا ای گل سمجھ آ گئی کہ نہ اس دعوے آیت دے اجمالی مہوم تو کرن تو بعد جدو تفصیل اور دلائل تے پھر جانا پہنے حج بیت اللہ ایک ہے مکہ مدینہ مبارک دو کسے دا قبضہ کر لینا یہ حق ہون کا ثبوت نہیں ہوتا قبضہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے ابو اجال دی برادری بھی قابل رہی ہے لیکن اینا ہے توجہ اینا ہے کہ اگر حج دے مقاصد حج دے احکام امال افال مناسب کما غور فرماؤ گے وہ حکمت غور فرماؤ گے پھر مذہب اہل سنت صاحب سب تو بھائی صرف قبضے اور تصرف ن نہیں ویکھے کہ اس مبارک علاقے دی ہر شہ نو اس مبارک اس مبارک علاقے کے اندر ادا ہونے والے فرض اور سنت یعنی حج اور عمرہ اگر انہ دیاں حکمت گور فرماؤ گے تے پھر سوائے سنی مذہب تو دوجا ہو پکی گاؤ تو ہے کہ نہیں ہوں یہ سمجھو افعال آمال مناس کے حج وہ کم حج دے جڑے نال حج کرن نال حج بنتا ہے اگر اندر غور فرماؤ تو پھر تو جڑا سا دو ہے وہ حقانی ہے سب ایک ہوتا حکم ایک حکمت حکم کی حکمت ایک حکم ایک توجہ نہیں فرمائی حکم کرو حکم صفا مروا دوڑو حکم مقام ابراہیم تے نماز پڑھو مقام ابراہیم مروا من شعائر اللہ صفا مروا پہاڑیاں اللہ دیا نشانیاں منائے اسے قربانی کرنی ہے. کنکر مارنے انکامات غور فرماؤ یہ احکام نے حکم نے غور فرماؤ ان حکمت اور علت اتے آ جن دو گلان تو وجوہ ذرا اے تے ہر کسی پتا ہے مقام ابراہیم حکم آ گیا بتا مقام ابراہیم مصحلہ. اللہ، ایک کرا وتا ابراہیم و سبحان اللہ ایک قراتے اللہ. سبحان اللہ، مقام ابراہیم ایک کرا مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو امر نسی دوسری کرا تھی جب انہوں نے مقام ابراہیم اللہ. کو مسلح بنا لیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوں یہ بھی حکم سفا مروا دیج حکم یہ حکموں کی علت حکمت غور فرماؤ ہوں دو نگریے سامنے پے آدھے دو گلام سامنے آن دو گلوں دو نگریے سامنے آج کہ مقام ابراہیم کو مسلا بناؤ یہ امر حکم آ ان دو گلہ نے ایک گل یہ حکم آیا اس نے مقام ابراہیم کو بابرکت بنایا یہ حکم آیا کہ اتے نماز پڑھو اس حکم نے مقام ابراہیم کو بابرکت بنایا ایک نظری نظریہ ہے کہ مقام ابراہیم با برکت با عزت ہے سی حکم آیا پہلا نظریہ سنیا نہیں دوجا نظریہ سنیا نائ سال اللہ محمد چار یار ہاجی حق کتاب توجہ ہے سونا فرق ہے نا کتنا لطیف گل ایک ہے حکم آیا ہے اتنے نماز پڑھو تا مقام ابراہیم نو اس مبارک پتھر نو عزت ملی وے نہیں عزت والا ہے سی عزت کسی ہور پاسوں لبھی اس حکم نے عزت نظاہر کیا ہاں ہاں ہاں یہ ہوں دو نظریے بنتے ہیں ایک ہے کہ حکم اس طرح دا وہ اتا عزت عزت ایک یہ ہے کہ وہ ہے اظہار عزت دو نظریے بن گیا ہیں کہ میاں اظہار عزت عزت دے ظاہر آستے حکم آیا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ جی سمجھ لو ماچس کی تیلی ماچس کا مسالا یہ اللہ تعالی نے اگ رکھی گسا جا یہ اس اگ دے آستے کے اظہار یہ نہیں کہ گسا نے اگ پیدا کی تھی اگر ہے ہے اگ دی صلاحیت ان ہے دونوں کر کے آگ نہیں قدرت نے رکھی ساری دیہی کسائی جا کچھ نہیں لبنا گسان کا درخت ساوا بچ رکھی ٹہنیاں لگدی اگ نکلتی اللہ پران ہے ساوے درخت چا اگ رکھی ہے نا سورت یاسی نوے درخت چگ رکھی چکمات دے پتھروں میں اگ ملا گھساؤ ظاہر ہو جائے سمجھ آ گئی کہ نہیں نم کو بادش دا فائدہ دے حکم نے کوڑا نہیں کیتا. نم کوڑی سی کھانے دے حکم نے انہوں ظاہر کیا کی نہیں اگ تتی اس سے بچو بچنے دے حکم نے آگ نو تتا نہیں کیتا آگ اگ سی بچنے دے حکم نے ظاہر کیتا نارائ تقبیر نارائ سال نارائ سال نارائ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خاجا کتا فرید دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر خوشبو لگاؤ لگائے لگانے کے حکم نے خوشبو نہیں بنا اس چیز نانی اتر انہیں میتا وہ مطر ہے سی خوشبو والی ہے جب آخیا اس حکم نے وہ خوشبو والے ہوڑ بدبو اور گندگی سے بچو اس بچنے کے حکم نے اس کو گندگی نہیں بنایا گندگی تھی اور اس نے رہر کر دی یہی مانا ہے ہر رمل فواحش کا میں نہا و بتن بے حیاں کو اللہ نے حرام کر دیا بے حیاں کو کیا مطلب عقل سلیم کے نزدیک جو بے حیائی ہے اللہ تعالی نے اس کو حرام کر دیا ہے یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات چنگیاں چیزوں نو حرام کیا ہے یا اللہ نے حرام کیتا ہے تو بے حیائی بنی نا وہ ہے حکیم حکیم جدو آخر اے بوٹی استعمال کر او دس اور ظاہر کرتا ہے اثر قدرت نے رکھا ہوتا یہ زبان کہتے ہیں حوصل کو اپنی ہوں یہ سارے تو وہ مسئلہ اپنے موجود ادھر جا کے غور فرماؤ اللہ تبارک و تعالی نے مقام ابلیس اور مقام شیطان پر نماز پڑھنے کا کیوں نہیں کہا اگر اللہ کے حکم نے ہی عزت دینی ہے تو ابلیس دی تھا شیطان دی تھا نو مسلا بناؤ تاکہ اونو عزت لب جائے اور میرا ایمان اگر وہ فرما دل فرد تو او تھان بھی عزت والی بن جانی سی لیکن گل اہ آ او حکیم آ وہ ایویں تھوڑا کئی پولیس والی تھانت دے عزت والی تھانت ہے نار نار تحقیق اللہ محمد چار یار ہاجی خوجا لال پاک بہاول شیر کرندر توجہ سونا کوئی ایل نہیں سمجھ آ رہی ہے نا دیکھو وہ دی قدرت اونو حاصل, اونو حاصل اونو دی. شان ہے آگ, آگ کو ٹھنڈا کر دے حکم آوے یار رکنی بردوں سلام آلہ ابراہی آگ تتی والی تھان جہی ہے وہ ہے گستاخی والی جی وہ آخت آئی بن جائے گی لیکن وہ حکیم کیا نہیں وہ نبی دی نماز اگر اس رسول دی نماز اگر ایک, ایک جگہ تے قضا ہوئے تو رسول اتے نماز پھر دے نہیں تھے نماز قضا ہو گئی شیتان والی تھان اگلی بار چل کے نماز کزا کی التعریس علمی زبان جتھے صبح کی نماز آپ سلا سلام کی قضا ہوئی آپ نے اتے نہیں پڑھی توجہ وادی شیطان بن گئی کس وجہ نہ؟ ایک حکم ہے و ہوبارکواد اس وادی نے عزت کیوں نہیں دجو نہیں فرمائی بولو وہ تھے وہ رسول نے بینہ اگوارہ نہیں کیتا یہ تھے رسول بینہ اگوارہ نہ کرے انہوں اللہ تعالی عزت کے میں دے رہے تو بھئی گالہ سمجھنا اللہ جل شانہ حکیم ہے حکمت والی ذات فعل الحکیم لا كل انل حکم حکمت والی ذات بغیر حکمت کو کم نہیں کرتی جب نہیں کرتی تو اس ذات کریم نے جڑا حکم دیتا ہے مقام ابراہیم نسلہ بناؤ یہ حکم کس حکمت کے تحت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ یہ مقام بڑا ہی با برکت ہے بڑا عزت والا ہے مبارک شان والا ہے خیر والا ہے برکتوں والا ہے رحمتہ والا ہے لہذا اتے نماز پڑھو کیوں پڑھو کہ عبادت خدا دی کی اور برکت اس پتھر تو آئے عبادت ہو دی. وہ بھی ہو سکتی لیکن پڑے گا عبادت دا ثواب لبے گا لیکن برکت نہیں لبے گی جیڑی حضرت ابراہیم قدموں تو لبنی سی نارائ تکبیر نارائ رسالت نارائ تحقیق نارائ غوثیہ حضرت علامہ مولانا سکھرے محمد یا فضل چشتی صاحب علماء اسلام جو دیکھو وہ گلا دو سامنے رکھوں لگی ایک ہے حکم آیا اس نے برکت دی ایک ہے برکت والا ہے سی حکم ہی تاں آیا ہے اگر نہ ہوتا برکت آپ حکم نہیں آنا ہوں اگر آیت مبارک دے اترن تے غور کرو یا آیتو مقامی براہ ہیما مسفلہ کے لفظہ غور کرو پھر یہ ہوئی نظریہ سنیاں والا کی کہ عزت والا ہے سی اینو عزت کسی ہوا لبھی اس حکم دے نال عزت ظاہر ہو گئی توجہ نہیں فرمائی اے نظریہ اے عقیدہ کہ عزت یہ کسی ہور پاسوں اللہ نے حکم دتا ہے تاکہ چھپی عزت ظاہر ہو جائے اگر اے حکم نہ آتا تو پھر شان ظاہر نہیں سی ہونی پتھر ہوں غور کرو اس دے, اتران دے اتر کا سبب کی بنیا ہے بخاری تو لے کے بالکل صحیح روایت حضرت امی امر فرما دے امیر امر پاگ فرما نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام براہیم کو میرے دل ہے کاش مقام نو مسل بنا مقام ابراہیم نو مسلہ بنا اگے رکھ کے اس پتھر نماز ہی دے والے پڑھ دے تا ای گیا جتھے امام کھلوتا بڑی تحقیق گل کر رہے بڑی تحقیق کا اس پتھر امام دے رکھا تاکہ امام دے جا دے کے ہو جائے گا حضرت امیر امر کے دل اندر تمنا اٹھ اٹھتی کاش اس پتھر مسلا بنا لیں قبلہ بنا لیں دے کول نفل پڑھ دے دے کول نماز پڑھ دے حضرت امیر عمر فرما نے ای گل میرے دل لے جائیے نبی پاپ کھلوتیا اتوں اللہ کا قرآن اتریا وہ تھی دو میم کا برا ہی ما نہیں فرمائی اللہ! ت... ابو نو دروایا تین آخری وہ بھی صحیح سنت وہ حضرت حدرت عمر امر فرما نے مینو نبی پاک اللہ علیہ وسلم لایا گیا مقام ابراہیم دے کول میں عرض کیتی حضور مقام ابراہیم آپ آب فرماندے نے ہاں میرے میں عرض کرنا حضور نے مصلی نہ بنا لئیے ہن درہ غور کرنا این مصلی نہ بنا لئیے حالے حکم نہیں اتریا عمر دے دل وچ تمنا پہلو اٹھ گئی ہے کیوں جاندا سی عزت برکت والا پہلو ہی حکم باز جترد ہے حضرت عمر دے دلے حسرت پہلویں کہ شان آلائی عقیدہ نظریہ پہلویں کھڑا ہے اے شان آلائی برکت آلائی اے نو مسلح بنانا چاہید آئے اے نو مسلح بنانا چاہید آئے یہ ہوئی میرا دعویٰ عزت والا پہلو سی حکم نے عزت ظاہر کر دیتی ہے ہوں جی سبب تور کیا سبب بھی پیا درسد حضرت عمر کے دل چیتان یا پلی تو تھا کی عزت دل چ نہیں آئی تھا دی آئی ہے نسبت برکت والی پہلو سی معلوم ہوا صحابی کا دل پاک دل جہا ہوں وہ یہو ہی فیصلہ کرد رب دے پاک کا دی نسبت والی شزت والی جان دی ہے نعرائی تکبیر نارائن رسالت نارائن رسالت نارائن تحقیق فخر امت محمد حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب علماء اسلام جو ہے یہ پرانے اج کے حکام قرآن پرانت گور کرو بس سامنے سارا کچھ بس کیسی عجیب کتنا عجیب حقانیت ہے سببرن کے سبب سے گور کیا سابت ہوا یہ نظریہ کہ عزت برکت والا ہے سی حکم تگر عزت برکت والا نہ ہوں تو حضرت عمر کے دل چسرت نہ اٹھتی تمنا نہ اٹھتی ہوں دسبی کا کیسا دل اور صحابی دا دل اور سنی دا دل آپس رڑتے کہ نہیں رڑ نارائ تکبیر نار رسال نار تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خاجا کتا فری میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سبب گور اتری کیوں ہے آیت آئی سبب گور کیا حدیش سہی نران نہ رڑایا پتہ لگا بھی یہ گل بالکل ٹھیک ہے عزت برکت والا ہے سی حکم ت جو نہیں فرمائی ادھر دیکھ سجنا دوسری گل قرآن پہ لفظ کا تکور کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا پتھر کو کسی پتھر کو حسل بنا لو ہے مقام ابراہیم ابراہیم کھڑے ہوی تھائی کری ہے مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی کوئی یار ابراہیم کون ہے یہ کوئی عام بندہ وا خاص بندہ وا او یار پھر چلو جی خاص بندہ پھر مقام دی کیڑی لوڑ ہے اتنے خاص نیا ہی کاس آ گئے خاص تو نا تس پڑھ اللہ نے ابراہیم کو کیوں نہیں کہا ابراہیم تس پتھر کے ساتھ نماز پڑھ نہیں پہلے پتھر تھا پتھر کو ابراہیم کا مقام بنایا بنانے کے بعد پھر دوسروں سے کہا تم اس کو مسلح بناؤ ہر موٹی جی گل ہے یہ ایسی گل ہے جٹی کٹا دو نا بھی سارا کٹا کھڑ دٹا دو نکل گیا پیچھو شاہی بولی ہے ادھر دیکھ اللہ نے خود اس پتھر والے ابراہیم سے کیوں نہیں کہا اگر حکم نے ہی عزت دینی تھی تو اللہ فرماتا ابراہیم اس پتھر دال نماز پڑھ نہ اللہ فرماندہ و تخو مبراہیم مسلا ابراہیم کھلو والی تھانوں تسی مسلہ بناؤ ابراہیم حکم نہیں آیا ابراہیم کھلو والے مقام دی عزت واسطے حکم آیا ہے تسی یہ مسلہ بناؤ نماز اللہ دی ادا فرماو اس پتھر کھلو کے تاکہ عبادت اللہ دی برکت ابراہیم خلیل اللہ دونیں رل جان دے سونے کے دے اور بن جائے سجنا العالمین مج بہل کریم اور سونا رب حکمت والا رب بکامے ابراہیم دی عزت ظاہر فرمان ہے دس لے پیا اے بڑی برکت والی تھائیں نماز یہ پڑھو گے تے نماز کی رونق ود ہے نماز کی رونق نماز دا ثواب ود جان نماز دی جزا ود جانی نماز, نماز دی برکت ودن کا مطلب اگر کسے ہور تھا تے کھلوویں گا یار سڈیا بھی نسبت تو دور تھا تے کھلوے گا سواب دے پھر بھی لبے گا مگر گٹ جب یار سب والی تھان کلو گا پھر دو کٹیا ہو جان گیا ایک تیری اپنی عبادت دی برکت ہوے گی ایک سڈے یار دی عبادت دی برکت ہوا تک نار تحقیق اللہ محمد چار یار, یار، حاجی خا کتا فرید خاجا ڈما لال پاک بہاول شیر کلندر جو ہے ساری گل سارا مکھن جی خلاف نے نا وہ بیٹھے ہونے کا میں تقریر کر ادور کے جوڑے پاک کا سڑک اتنے بیٹھے جی ہتھیار نہ سٹ جائے بیٹھے آخنا یار حجا بھی پر سمجھا تقریر فرش سے پتا نہیں کتوں گلا اللہ حق سن ایمان لگتا جی برا دق برا کی اور دیکھو کیسی عجیب لکتا لگا کہ پتھر نو عزت اپنے آپ کیوں نہیں سونے خلیل قدموں کیوں لبھی اللہ اولا شریق مولا نے رب سونا ریا اپنی امانت شریعت دی حکم دی دیتہ رف اور گل پچھو حکم علی جان لگی اصل اصل ذات اللہ دی برکت والی ہے تبارک اللہ رب العالمین برکت والی ذات رب العالمین امیر جلا مجدول توجہ اپنی برکت ونڈا فرماسا زمین آسمان پہاڑ ساری امانت لینی جے لینی جے اے نہیں فرمایا لو اگر لو فرما تو امر ہو جانا سی امر دی مخالفت کسے نہیں سی کرنی اللہ نے فرمایا کرتے ہو اختیار دتا صاحب یہ ملا انکار گر گئے ڈر مارے کم بڑا بھارا ہمارا انسان انسان کھلوتا سی انہیں آخلا بہویں کلی دا کا کھ نہ رہے مینو دیر ان لوکا کان ظلومن من اے ظالم جاہل سی یہ پتا نہیں میں کرتا سونے آپ کچھ بھی ہو جاوے جائے تمانت میرے دے دے امانت حکمان دی شریعت دی اے نے اٹھائی ہر توجہ درا اللہ واہدہ الا شریق مولا نے انعام دتا حضرت انسان کی اے پہاڑو اے پہاڑو زمینوں سمانو اور تصا میرے حکم میرے امانت سے اٹھاو تو انکار کر گئے ہو پاوے میں اختیار دتا سی. اختیار ہی تو سا انکار ہے لیکن سڈے انعام تو محروم ہو گئے ہو ساری خاص برکت تو محروم ہو گئے ہو ہوں انسان اصل تینو عزت دیتی ہے آسمان عزت ملے گی تیری وجہ پہاڑوں ملے گی تیری وجہ زمین ملے گی تیری وجہ تینوں ملی ساٹے حکم پتھر عزت ملی تیرے قدم تحقیب ناری سال نارا تحقیق اللہ محمد چار یار ہاجی خاجا فری دان میرا لال پاک بہاول شر کلندر تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فساں دے تیری دوستی سے پہ لے مجھے کون جانتا یا مان چکتے گئے ہاں جی پتھر لگ جانا صفا مروا پہاڑی دے تیری پہلو ہی سی جے بی, بی پاک کتے بچیے تلاش کی خاطر کم جم پیٹ دچے پانی ہے اپنے واسطے پانی ہے کم اپنی ذات تینو بھاوے پانی دی لول نہیں ر فرما دن پہاڑیاں تو دور مولا سانو پہاڑ سانو پانی دی لوڑ کوئی نہیں بی پانی بی دی بیتاجی سی سارے گلام پانی فرما اے پانی واسطے نہیں ایسا یار دی یاد واسطے رکھا نارا تقریب نارا سال نا تحقیق اللہ محمد چار یار ہاتھی لال پاک بہاول تیری دوست تھی اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے اس جدو لے آدم ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کرایا حکم کیوں نہیں آیا ایک فرماسو آدم کو سدا کرو سی آدم اج کوئی گل نہیں اگلی سوترے بچ کوئی گل نہیں اس سوترے دگوں کیوں چکا مائیزت وال معلوم ہوا پٹھا ہی وینے جہاں رب اوکنیا کرا ذہنے وے رب عزت والوں دی عزت کراؤں نارا تقی نال نا سال نارا تقی اللہ محمد چار یار جا میرا لال پاک بہاول تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فساد تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسالا یہ خس, خس جلال قدر نہیں میرا او خس خس قدر نہیں میرا ابراہیم علیہ السلام سلام پوچھے تو یہ آخ گے خس خس نہیں میرا میرے صاحب ساحب نڈیاں وہ میں گلیاں روڑا ک محل چڑھایا ابراہیم علیہ السلام نو پوچھے تو آخ گے میں مٹی سا اے یار دی سارت نشان بخشی تے جے پتھر نو پوچھے ہوئے پتھر وہ تس کی وہ کہ میں پتھر سا جی عزت ملی تے حضرت خلیل دے قدم دی برکت رسول جی جی مرشد جیو جیوے جیوے جی جی جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے نعرہ تکبیر نعرہ سال نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار ہاتھی لال پاک بہا اللہ تعالی دنیا عزت بخش ہے نا تو اپنے پیاروں کیوں؟ کہ دنیا دیا چیزاں رہ گئی گل پچھو مان چک لو آخری آخر اچھا پھر ویخیا جو جکیا جوں لیا لگ لگا پھر کترا والا شکور آج بندے بولے کل انسان انسان کے کام تہاڑ بلاش ہے تکڑی چیز جب موسا کلیم فرما یا اللہ رب رہے نی اللہ ہے لنترا تو پہاڑ وے میں گلی سٹنا اے پچا گیا تیکھ لینی بلان کہ اگر یہ جی اپنی تکرا اگر یہ روے برقرار کیوں ایڈی بلان کہ زمین لوں انہ نے برقرار رکھا زمین پانی تے اگر ہوں تو ہلنا سی کام نہیں سہنا یہ ہلن نہیں پہ ہوں یہ بلانے میں تی اے ٹک جی گیا ٹک گیا تو تصا ویخ لینا مینو یعنی اے ٹک گیا تو تصا بھی ٹک جاؤ گے آپ پہاڑ دکا کرا موسا سا یہ بے ہوش ہو گئے وہ را ریدا ہو گیا دس کیڈی تکڑی شاب ہے پہاڑ اس تکڑی ہون کے باوجود جدو اس امانت پہ چکن پہ انکار کیتا ہے، تے نے آخر مینو کمزور دے دے؟ نے آخیا اللہ نے فرمایا او فقیرہ، اسی او تیرے اندر ہی اوور رکھا گے کہ جی اشارہ کرے پہاڑ ہا وے قدم آن پہاڑ نبی فرماؤ ٹہر جا کبا کیوں تین پتا نہیں تر ایک نبی ایک سدھی شہید تکبیر نار سالت نار سالت نار تحقیق نار واش یا فخر امت محمد چشتی صاحب لڈپال حضور خاندہ شفی محمد چشتی صاحب حضور استاد محترم پیر سید علی شاہ صاحب علماء اسلام علماء اسلام, علماء اسلام حضرت حمج آ گیا حکمت آ گئی کہ ضعیف اور کمزور نے جدو اس ذات دی امانت کا پار چکیا تو اس پار پاؤں لڑے رب نے فرمایا ہے کہ تینوں اسائیں جنام دیاں گے اگر تو اس حمانت کا خیال رکھے گا تو تینوں عزت لبے گی اس حکم لار تو پھر وہ جڑے انکار کر گئے سن اونہ نو عزت لبے گی لبے گی تیری نسبت نہ نظر مارو جدر بیکھیں گا اگر زمین پہ چمی ہے تو کوئی بابا فرید ہو رہا ہے اگر کوئی پہاڑ پیا پہ چمیدہ تو کوئی موسا گزر گیا اگر کوئی پتھر پہ چمیدہ تو سمجھ کوئی ابراہیم کھڑا ہو گیا جتنے نظر مارے گا اگر جزت اور ش... برکت نظر آئے گی تو کسی برکت والے دی نسبت ہونی تحقی نال تحقیق اللہ محمد چار یار ہاتھی خاجا فرید میرا لال پاک بہاول شہر کرندر چیڑے <سر> شرک کی نہوست سے جہی عبادت ہے وہ بھی ضائع ہو عبادت ضائع ہو جاتی ہے کہ برکت آ جاتی عبادت میں دیکھ بھائی ادھر دیکھ ایک اور مکتا بچوالا سویا نماز پڑھو مسجد کن نماز لگ جماعت پڑھو مسجد اگر سواب ہے پیا مسجد کی وجہ سے اکیلا جا پڑتا ہے ہوں وجہ یہ امانت کئی ایمان لڑ گئے تیرے امان چ برکت ایمان چ برکت آئی تو عبادت برکت آئی مومنند رلن لال توجہ خدا دیا بندیا او جتھے تیرے میرے ورگے کھلو جان مومنوں ورن تیرے میرے ورگے کھلو جان اوہ تھے عبادتی روڑک باد جاندی اوہ او کئی بندیاں سوندے نے جنابج لکھا بندے کٹھے کر کروڑا کٹھے کر, کر اوہ دا کلہ ایمان اوہ کروڑا تو بدیاں داوے اوہ بھی بندے ہیں سونے نبی فرما جائے اگر ایک بار ہے ساری امت دا ایمان ہوے ایک بار سے ابو بکر دا ایمان ہوے ابو بکر دا ایمان ود رہنا ہے ہن توجہ فرما اگر تیرے میرے ورگے اکٹھے ہو جان اکٹھے ہو جان توجہ ذرا تیرے میرے ورگے اکٹھے ہون لکھا دا ایمان مضبوط ہو جان دے برکت ود جاندی ہے دے ایمان جمان چی مضبوطی ہو جا کلہ کروڑا ورگا او جاتے بیٹھے گیا اتنے برکت کیوں نہیں بدے گی نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ, اللہ تعالی فرما کلے نو امت کلے نرمانا ہے پوری قوم ہے تو سو بندے دا زور کٹھا کر کلے جارے آ جارا پہ سو کا زور سو کا زور جسمانی ہو جانا زور سو ایک ہو جاندہ نے، روحانی قوت ہو جان بزرگ لوگ فرماتے ہیں اللہ کے آگے یہ کوئی دور نہیں مید نہیں کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک انسان میں اکٹھا کر دیں کہ انتر عربی والے کہتے ہیں اور تو تورا بندہ تو کول بند کول کو ساری دنیا مومنا ایمان کٹھے ہو ابو بکر, دے مقابلہ, ابو بکر, دے, ابو بکر دے مقابلہ نہیں ابو بکر ابو بکر دنیا بھری مقابلہ نہیں پھر نبیاں نال دنیا بھری تے محمد ایمان دا مقابلہ نارا نارا نارا توجہ اللہ نے تو فرما دیا مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ لیکن اے دے یہ راز نکل سنیا دا مذہب کہ اگر مقام ابراہیم با برکت تھا مسلح بنانے سے نماز بڑھ جائے گی برکت بڑھ جائے گی تو جا جس ممبر پر محمد عربی بیٹھے اس کو چومنے سے اس کے ساتھ نماز پڑھنے سے لاکھوں پر روپے آ جائے جیوا جیوا جیوا جیوا جیوا جیو جیوا جیو دانی پاک بہا شہر کر اندر اللہ محمد چار یار ہاتھی خاجا کتاف ایمان جائے ایک گل آپ حکمت دین مطابق ہے اور صحیح قرآن کا استعمال ہے کہ نہیں صحیح حج حکمت ہے کہ نہیں اگر بی پاک اگر بی پاک پانی لبنی پر اے اے اے اے اے اے اے اس لکتے پہنچے حضرت عبد اللہ عمر انہاں ویخیا کہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم دے ہیں جتے قدم رکھتے جان گے تھان بھی برقت والی جائے آپ دی عادت شریف سی آپ اوے قدم رکھتے سر جی ہزور جی حضور نے کسے جگہ سے اپنی اونچی چکر دتا چکر دکت وجہ جی اس مدم نکلتا پیا جے مقام ابراہیم نماز پڑھنے والی پتھر ابراہیم لگے لگے نے, لگے نے لو آے لائے نے حضرت صرف کھلوتے نے اللہ نے قدم دے نشان چپائے آپ صرف کھلوتے نے کابے دی تعمیر واسطے اچا جو ہو گیا جو بنائی گو جا پتھر ابراہیم نے گو استعمال فرمایا ہے چار پاسے پتھر نو پھیر پھیرنے آ کے تھانچی ہوئی پتھر رکھنے پینے نے اس پتھر کی امیزت بن گئی ہے پتر سونے نے نشان قدم دلا قدم مبارک بڑ گئے نے کر, کے توجہ کر کے کئی ارب کے لوگ مہاد مو مل ہو گئے حضور نن بیٹھے یہ جب ویختے سن حضرت ابراہیم الا اسلام کے قدم نو ادھر قدم ویختے سن ابراہیم کا ادھر قدم دے سن محمد رسول اللہ دا. آخر سن قدم دستے نے محمد ابراہیم جنوبی فنگر پرنٹ مل گئی انہیں آخیا یار گل قدم سے اتنا فنگر پرنٹ ویل لے رلتے پی نے لگتا ہے وہ خلی لری بلا کئی مہاد آخر لڑا سی نے پتھر برقت والی ہو گئی جدم پتھر لگے جی ہونا دی خدمت لب جائے یہ اس ذات نے عجیب نظام چلا چڑیا کی اس آخا جی میرے پیارے لک جاندے تو جیزا چڑ تو سواب لے رکھا گروپ جی قدم لک جان قدم والی چیزوں تو ہی لے لو ہوں اللہ فکیر لوگ سوفی فقی گئے رات پہنچ گئے انہیں آخیا ہوں جو کچھ بھی پیا اللہ فقی خدمت پیا ان فرمایا ایک تن میرا چش مہ ہوے تن میرا چشی مہوے او میں مرشد ویخنا او لکھ لکھ چشما لون پھ چشمہ ایک کھول دے ایک کچا ہوں اتنا ڈھٹیا او او اور مینو سبر نہ آر کتل بچا شب دا چار یار ہاتھی لال پاک بہاور رحمت ڈمر کن کون بنے رب دا خلیفہ بنیا اللہ دا نائب بنیا مرد مومن بنیا اللہ دے امانت دامین بنیا حضرت خلیل بنیا اللہ والا بنیا رب دی امان برکت دی رحمت کا برکز ہوں اتوں ہی منڈی چڑی اگلی گل کرن لگا وفا تو, تو, تو پہلو ہوفا برقتا برقد ہی او منہوس ہی آتے ہیں باوے مرن تو پہلو ہون تو بعد او مبارک مبارک ہی آتے نے بھاوے مرن تو پہلو ہو مرن تو دوسرے کی گل کر لگا دوسری لوگ کیسی ہے دوسر گل پہ کرنا دوسرے مذہب سے مومن پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز فلیت نہیں کرتی ہے مومن پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز پلیت نہیں کرتی کیا مطلب مراؤ تیرو پلیت نہیں کرتی موت بعد منہوس نہیں ہو جاتا جی پر برگت والا سی برگت والا وہ نہیں کیونکہ <fans> صرف, <پرام> <لشدید> جدو بندہ نہ شکری کرے لائن شکر تم لازی و لائن کفر تم ادا بھی لشدید شکر کرو گے نعمت ہواوا گا نبی شکر کرتے ہیں وفاد تو بعد انہوں کی نعمت پرکت ہوتی ہیں شکری چی خود شکر والے توجہ وجہ کرک نبی پاپ کی گل کر لگا حضرت سید یوس پیغمبر وفات تو بعد انج پر کٹالے سن زندہ بھی مبارک نے وہ جدو مصرج گئے نے تو برق ہو گئی وسال کو بعد وسال کو بعد نبی کی بر کرتے حضرت یوسف دا کا مسال آ مصر والے لڑ نے وہ مالے والے کہیں لے جانے لے جا کی سن جی جی برکت ہی دفنا بہرا ہو جائے ہوا تے ہوا تو جوگڑا کیون پہ مکتا ہے تے ہوا یہ کرو یہاں پہ رکھو جتدا سارا پہنچ لڑائی وت جائے ابھی کی کرو دریا نیل درمیان ادا دفناو تابوت پتھر مر مرنا دا بناو تابوت نو جا دریا دے دفناو پانی لگ کے انہ کے تابوت تو دریا جدھر جائے گا برختہ تے خوشحالی ہوئی جتری جائے گا نارا نارا ریشال، نارا ریشال، نارا اللہ محمد چار یار ہاچی جا کتا فری نام لا میرا لال پاک بہاول شہر کرندر جی جی جی جی جب تک سو نہیں ہوں آپ دفنایا گیا درمیش دریا ہوں لہر باز پانی کنا تابوت ہونا ہے پانی کنو گزر سکتا ہے پورا دریا برکت والا کھے بنے تابو تے اوتھے جڑا پانی تے لنگدا ہے اس پانی دے اگلے پانی نو اس پانی دے نال اگلے نو نسبت اس پانی دے نال اگلے اخر کنارے تک اے در برکت بھی کنارے تک برکت والا او سجنا او میرے سجنا دے نال نسبت ایویں بندی جاوے نسبت بندی جاوے جتنا دور ہوے گا برکت ود دی جاوے برکت ملتی جائے گی ملتی جائے گی جیوے جیوے جی جی جی میںلہ نے بندے تل کے رو دیا اللہ نے پورا دریا تکویر رسالت سالت تحقیق سالت نار تحک امت محمدیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضر جسٹی صاحب علماء اسلام علماء اسلام حق اہل سنت بداب نزدر جلال شریف وغیرہ گل سمجھ آ گئی وہ چرکیاں چرکیاں نہیں لوگ چرکی تو چرکیاں دریا پورا ادھر جی ادھر وجوالی مبارک میں دی دلیل آ گئی حضرت سیدنا سی اللہ علیہ السلام قرآن فرما ہے نو اللہ نے مبارک بنایا برکت والا بنا ہے میں جب بھی ہوا گا جتھے بھی جی ہوگا جہی تھان جی قبروں باہر ہوا گا تا برکت والا جے قبر چ جا, جا تا بھی برکت والا جے آسمان تے چکے گا تا بھی برکت آڑا جے تے لیا آئے گا تا تو برکت جو تیسری دلی اللہ مسجد اکثر آس پاس ارکتوں ہی پرکتوں رکھیا اتے چل کے وی ہے قبرستان نبیا کا چارے یہ گل کی ہوئی یہ گل کدھر گئی مسجد افسار خود بابرکت نہیں یہ کیوں فرما دے ہاؤ لاؤ والے پڑ گھر نے برکت وکری دینی ہے جہے آلے دے ستے جیوا چیڑا چیز جیوا چیو اللہ محمد چار یار ہاتھی نہ کر کے جی اللہ والریف ہوں کتوں راج لیا اگلے حج تو لے اللہ لہو تو لے تخ مقام ابراہیم دوریاں لے عبادت دا رنگ بتنا شرک نہیں پڑا ایسی عجیب گل جیڑی شہ عبادت دا رنگ راون وتے ع برکت ہے تھاوا تو بغیر پیا کرنا ہے. تے تیری عبادت دی پرواز جیڑی فٹ بابے فرید دی برکت رال گئی دس فٹ نوی گل ہے سگوں ہو جڑی تین لیں وہ بھی بگو گئی آخر کبھی فلانی تھا کدی فلانی تھا سان آخد اتنے مرو ایک تھان سے بیٹھے منہ کر کے مجھے یاد کیا فوتو پا کر یہ فتوا کا مطلب نہیں کیوں کرتا ہے, کیوں ہے؟ بندے <مآل> بندے چڑتا چیزوں چیزاں چڑھتا ہے کیوں بچلی گل پہنچ گئے گل پہنچ گئے جہے اتنے اتنے پھرتے ہیں پہ وہ جڑی اگلی تیری کی وہ بھی بولو اصا مچلی بھی پہنچیا اسا کیا جتھے رہ گئی بابے فریدی نار لڑ کے ہوا تک نار رسالت سالت نا تحقیق تحق حیدری حید غاشیہ غوشیا ان مائے اسلام مذہب حقل سنت و جماب ان اسلام مشائے کے میں بگیر سارے دوست کے ابدی ابدل برے دوست سوجو دے اے ابدل علیزی عدم یا کے درے سبحان اللہ اقبال نے کہا کلندر اقبال نے کہا جب ہم دربار انسالت پر پوسا لیتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ سجدہ ہے آنند آنند آنند آنند عزیز عزیز یہ سجدہ نہیں ہم تو اپنی پلکوں سے یار کے دربار پر بہانا بنا کے ان جہی تو ویسے گل ہے سونا چینا سونا کھا رہے تھے اپنی پلکوں سے اپنے یار کے دربار پر چھاڑو دیتے ہیں تو سب سچتا تھا بولو صبح سبحان سبحان اللہ درباروں اللہ بجو بجو بجو اگر مان لی برکت والی تھا برکت والی رہتی ہے شرک دیجیے کچھ کار یہ اللہ سب چلو بھائی تمہاری مان برکت دے مروا دی برکت ٹھیک ہے <آجم> <آجم> نائلہ آجم> آجم> اے دی شکل پوجا پاٹ ہوتی رہی ہے بتانا دون پہاڑیاں صدیاں بتانا دی دو تے پوجا ہوٹا نگا شرپ ہوا بھی پرکھتا لے تھانلیت کرمام باپ تشریف رکھے پہ جائے بھائی درویشوں کی حس لے گی استاد ہم شرک تو نہیں اگر ہو بھی صحیح تو جڑا کرتا پہ خسما ناوے سجنا کے درو میں برکت میں کہنا پاک پتن دیا رنگ سادہ چنری رنگ مسکی او پاک پتن دیا رنگ سادہ